مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں یہ بھی بھویں بناتے ہیں کہ ان کا ایسا کرنا درست ہے آئی برو بنوانا ناجائز اور حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر ایسا کرنے والی عورتوں پر اور کرنے والی اور کروانے والی دونوں پر لعنت فرمائی تو یہ لعنت اگرچہ الفاظ جو ہے اس کے اندر عورتوں کے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ مردوں کی اس کی اجازت ہے مردوں کے لیے بھی یہ حرام ہی ہے کیونکہ کہ عموماً یہ فعل عورتوں کے اندر ہوتا ہے عورتیں کرواتی ہیں اس لیے حدیث پاک میں اس کا تذکرہ کیا گیا لیکن مردوں کے لیے بھی بہرحال حال بنوانا ناجائز و حرام اور گناہ ہی ہے